لَيْسَ لِلَّهِ إِلَّا مَا أَعْطَى وَمَا أَخَذَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَحْتَطُونَ مَا لَهُمْ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا قَلِيلًا وَتَرَهْتَمُ بِالْأَنَامِ کتاب کیناسبین غرض مخارج الحدیث کی بھی مقامات نخر بیاندادم کی فاد روابط اوانوت مذکورہ دفاع العنوان الراب تحقیق معناد حدیث کی خصوصاً تحقیق کرات الخا محقیق ضرور مستور کی یہ مزاج روح ہے مسعودت روح اور نفس یہ دیکھی بین بین دی۔ ندھی تاکہ مدان و الانات قسم سے شو تفصیل دین و الانات ہم سب اول انوان بان تناسب ما بان غرض غت انواع تناسب ظاہر ہے کہ کتاب الالعالم ادبات ذی کل ظاہر سماوات یہ مدرا میں اللہ قلیلہ سب دے دماس اکثر سب کنسار باپ دسالی باپ کیریم جواب, جواب نارم جواب کب سال کب آپ استرشاد گرگی غرض یا کہناسب یعنی یاد ترجمین فیات کریم چایاتی کریم مترجم مغرض مترجم جہاں کے کی چاہ دفا اول سوال امورد دی دین کی ذریعات دین نیوے دفاہ منا بلاتر دی بھی ندا سیدی او قابل مدحلے اور, اور کم سوار چاہاں آپ وہ امورد دین کی ذریعات دین نیوے دفاہ منا بلاتر دی دا خصدت کفار دی دا خصدت کفار دی لیکن مشرقین یوہو دو دا تک انصال کرے دا حقیقت دا دے سر ہم بالا تر درو حاصل دار سوال سال بھی ہم بارہ تر سال دا چنلی گنی چورلی کہ تب قبلہ کو استاد رضی اللہ جدی کو اس کی کیا اگر تو پوچھو گے اس کو مجھ سے تب وہ مانتے فائرن مانتے تو وہ مسلمان صدا گئی بعد و عیدان کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو تو درویشہ پڑی ادا سے سو بریع الدین لگا در سنت مصلی علی کے ذکر کے اس راہ کی راشد لاقد کے تو پیشارے بولی رہا و ثالات حغا امور دین کے نبی ہو بھی دے دے السلام دا روح. جی کم دین دفاع دے. دے خرا سال یو لو لان سوال للاسترجاق در ذان پر اکون دفارا دحصور درشد دفارا استرجاق معلوم دادا اگل سوال چلی حصور الفهم و لحصور الرشد دی سات کی دا سیدی قابل محد یا محد یا محد یا قابل دفار دما تھیلی تو منی چکر دفوسوں کو واحد و کہ سڑی یو بچے وی نبیل اسلام یوم سبب دفار دخوز یا موقف قطع توفیق در در سوال آتا. اتا سوال, سوال تیراک پہل پانی یا صرف سوالی اور مشرکین اور یهود اگر یهود محضت محضت تنگوردنی بیل السلام تغریب تفارسوار کردن مشرکین دعوصات جیر فارض اکڑا یہ تاریمان دا سی مسرکت خیزی ویتی عالم را بلک ما تانتا سارا بکیدا حدی یهود پشاندی مانگا لیلی تشیب دیوشید اگر یهود ملاب اندو ماندو ماندو دو احد اگر محکی دا ایناک کڑا مصرد زمان پی کورنکو لیلی کنی کنی ک ذ نا نذبر اگر سوآپ تہغا لتا نتی اور اعتراف ہے سید باری دا تنگور دو رہی جت سوال خدا ی خود کا تو کوس دین پا رہا تو اس الون کا دی, دی تنگور سمنگور ک شاپ پری درار تج کم اس سوآپ دی نہیں سے شان جے قدم منمنی ای مثال موجود خیر نا قابل متحدی بری غلط ہے کہ قالت الجمینہ حیاتی کریمہ مانی وَمَا اُوتِیتُم مِنِ الْعِلْمِ إِلَّا چَلِیْرَا دورما و نشخ تا پہ حاصل داری دکلی علم دیر چوت منظم دی شیطان دیو آرامی دی عالم کی نشار آوری بیدا سے نشار آوری چی زان عالمیت دا دعویٰ کس او دلیل و علقاب دعویٰ کس چاگین معالمی کی تقبر طرفو چیزا مناسب ندا بندہ کہ تو نہ اپ کا تواد رہ جی پر کرج تواضع کی راشد تو تواضع کرے جی دارشخ خدا کہ رہا ہے یہ ذرا میں سمجھ কই اذا للیل القاب الزمان بحر العلوم شمس العلوم ان سر یوں ما اوتی تم من العلم الا قندا کتاب ہم ما اوتی تم من العلم ان نے کہا شے تاس تھا خزانو دائرمہ شدید لقب علم مامود علم اگر اپ تدیرہ ما درت سے بالضبط کلا دلاو گئی کلا اور تنویر سے تنویر مفاتح سے ثم من العلم الا قليلا دونوں نے دعوت دی سے اندرہ کرے تھا خزانو دائرن دا مین خزائے علم اللہ خزانو دائرن دا دانم دا لك صدی لاکھ سے کرے چھو دا, دا. بندہ علم قلیل سچے ماندرے سچے حتا کہ انبیاء علیہ والسلام ادم بم محدود جیسے قد باندہ داائم اسباب محدود سےلکت قومے دے اسباب الی ثلاثه دی کلم صرف ادری اسباب محدود سے حس عقل نے دي. خبر دے گا ظاہر کلا اسباب محدود سے مترب محدود دی دیر اشادی چاہا پر حس نے حسدگی نے پر حس اسی دی او اسباب احراست اسباب محدودی پدریو کی محسوس اسباب معلومات انسان مجھولات معلومات مجہوراتی غیر متنحد معلومات محدود دی, دی, دی دا اسباب دا علم محدود مج... معلومات اسباب احمد سراسۃ اللہ خریدا شیطان صلاح دا خزانو لک شیطان شیطان دے دا بندہ مغبات یادمن خبر مختص الغبیب نے اللہ بھوری حتی کہ اب ضرور مخلوقات امبیا جی آگی تھا نے تو پرانی قریب آگے ذ اپ جل رسول جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرانہ فی الان مبیب کو گنوں سوچ کہ خصوصی طریقے سے من خیل وما مست السر يسو سورت یاراب کذب بغیر بار پیدل ما بلیل خیال میں جمع کرے ما تسدید دے رسرے من منافقین دی پھر مدینہ مردو لا تعلمهم نحن لا ندعو سورت توبہ مجینک منافقی منافقین اللہ کاغذ اسمان والا دی کزمک والا دی فکر نبی اسلام مرا واللّٰه وَا proclaim... نو... عَلمُ الغيبِ السماواتِ والأرضِ غيبَ إلا الله ؤمنين داغذن کے پیشگی جلوہ نبی علیہ السلام مبارک آنحضرت سے جس سباب خبر ابانی تھی کہ فقط افر الفریعہ قولی تعالی منصوب لفظا الغيب لهما اوتیتم کے نبی علیہ السلام راوی وما اوتیتم من العلم إلا قليل حتى کہ نبی علیہ السلام اپنی حیات قانب روح قل الروح من ربی ممّا اللہ تعالی بعلمی ہی ما کیا وما من العلم العلم قليلا حقیقت کے حقت سے ٹول مخاتبین درو احبانی اللہ کل کا نقش ہے کہ دمر پہ انسان تھی کہ روح موجودی بدن چہایا تھی جرو نشی بس مرشک سبب اخراج ترک ہر قدر بدن کر دے مریدان چار دنیا نہیں دی تک معرون سمت حکمت اٹھی نے کان روح روح امرگی حقت معروپ دی نقتم دادا بیان و عزل آب حکمت حکمت بیان عز العبد آب گا کہ بندہ حل بدن سم جاگر دے متصل دے اے آرے پوجوت داغے لیکن ہقت دن سان سمجھا دے کر متصلے جزما پری بدن لیکن اجاگر دے حقیقت تو بدن دن انسان دے دے سرا دے پوئن دے دے سر کوئی داغے لیکن آر محبت حاف بانی پرانی او بول آخر ظاہر لیکن حق وہطمان دارا حق رائے شرے سے مانا دار بات او السلام او اور بات پیدبان عمر اولی وسپند ملاستا گن ما ہم نا. صفات وسپ تمند منگست دے سنگ حکت تاس مارے ماروں گے جسابت چاہوں گے حیرت ماروں گے چاہتے چاط ماروں گی تمام اگست رسید احمد اللہ مصب جی صفات دے موجود ذاتے من دلال مخارج يول يول در مقامات بین جزی کی, فمر سلو. کی, جزی کی, کی ذکر گئی نہ مشرقین دار گئی. و کا داراگر چپ سالات آسام تا کہ جدا سکاسان لام قدر ضلع جدید درند بھمارک مشرقین و فترا گئے نبیر ندر سرات کو نبیر سلات السلام یقین و جواب سب راہ ہے کہ کو سردا باد لانے قبرا گئے جواب دار ہے کہ اور نبی اللہ مشریقین قیدی مطابق رحمۃ اللہ علی گڑھ اور علام خان کی ذکر کی نظر صحابی ذکر گئی یا کرا نظر سے قزا بل تاب نظر سے قزا صاحبی نظرت سے قدا بل صاحبی نظر سے قداخل دی اخبار کے تصادم والے نہیں کُلے دِکر کے صاحبی نا مقصد منش نظول دے بلکہ دا آیات واقع منتبک دے واقعی حکم مستمت نہ دے مقصد بھی مقصد مستمبت دایات نہ دے آیات مستمد دے جابا دیکھ لو جاب سیری مر رہتے مر رہتے ہیں مکمل رابع عن الروح الروح من ربی فما من امر نبی السلام ولا جواب کر سلام جواب راشتے تفسیر نہیں دیر کا انتظار کی اون کال روح قلوب رحم الامر ربی وما اوت من الہ اللہ, من اللہ, اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم سلمان بن صلی اللہ علیہ وسلم تھے شہر المدینہ وا ابو کندرا ترمذیل کے قریب لو یہ خری بل مدینہ دین سلپ سورد احتیاط کی لری وقت دے رہا ذم سطر جو ڈبل ز پار تصطر علی لا فسرد تکہ حاجت جنورم مار نلم کے چنتراجی مجنے کی لاریو کیا ہوگا یہ تفی گزار وہ کرشی ظافی زن فگے ربم سگے گل کو عائد ولی علیہ السلامم سایا ولی ابی عامر وہ بر اتکبہ وحش بہارغنی ولی یہ مار بہالے کوئتے پھے گی داری آزائی کی ہو دا پر بعض بعض جاترجما تو کوس کے طرف تو درجی مقصد لا لاج ہی تک رہا جی ابھی لاجی تک رہنا سری جواب دری مجدونے مجدومی پہ تھک کی جزاد شکتی ہے جو مستفا دی دہلا چلا. لا تسمت لا تسوس میوسر جی جباب در کی جہاں سب دے کر لا تس اروہ تو بند گڑ جاتے سوال یو جمک سب تجیت سوال پارے جو سوالوں کے اوتاب دس جوابوں کی جھارا سبب دو منسوخ لا الحام زائد لاتس الوہ لا تی جیا اللہ تس الح ال اللہ جیا لا لاتس الہلام زائد اور حضرت مزا لاتس الوحجی اے جیا کی شین تک رہو تو بعض مکہ وجہ سے بد گنو دی نے براب برابر دی فدی خبر کے فضاض جواب پانی کہ سے بد گنی ان صحیح جواب وہ کہ صاف مصدر چلے با غلط صحیح جواب کہ صاف المرام ندا مخالف لا دی وقفی لا لا زائد اور حد المزار لا تسالوه کرا ہے تا ایجیا فی بشئ تکرونوا مضبوط مکہ ایذنہ وجہ سے بد گنو دی نے چار تو خبر ان کی یہ جواب بارش جو سے بدگنے یا نام دردر چوتھری بدگنے جملہ مستارف لا لاتس اروحم کو لکو تبدیل رابط مونی کی رابط مونی کی, کی, روح کی فدا سے جواب چیتا سے بد گڑے ان تو سوال, سوال خود سوالوں کے بیا جو سبب جب بنے سال پریو مقصود مانے کی تہذیب دے دیتا سوال باری آسان ہے کہ آسوار سبب دشارم زمانگو گردیتا نا دیکھ پکیمانے فقارباز اللہ نی پریدو رامیانو یلنی پریدو آسان تو پولتے گو خامک را بندویں فقارباز اللہ نسألنہو خامکہ و تفوز خمانگ دزرہ فقامدر جنم ینم فاتح سوید دینہ فقاریاب آل قاسم مر روحا ظاہری تازیم خجر رامیانو کہو کا نا سرا چپشن چبودری خادم کی فقمتو نظم صدر من فقار عن ارح من امر روح دادا غم مرد مما استاثره اللہ تعالیٰ بعلمی ہی مرادا خرر روح من عمل ربی داد جملی دادا غم مرد چل اللہ متخب کرے و خواست کرے فرق پل اعلم پوری چال عدد یعلم نے نور کرے وما اوتو من علم اللہ قلیلہ دا اختلاف تقرات ترجمہ کیا کہ کم دا مشہور دا دا مشہور دا اما او اللہ خلیلہ او کی غائب او, ما او کی غیر مگر مار مگر چاندی چپی ماری پھی چپی سرایات بدنتے جبرین بنا دے, دے, دے جبرین روح المین بھر روح القدس دا دا تو کے من نور ربی روح الامین نظر ماراس بارا جبانی القدس لیکن دم کام کیب درب سکی احتبارف رو اطلاف دلوح ناا مطارقہ اندرامہ دراما دراما اوہ خطاب عام دے لام عرب سرد تو قرار کرام خطاب آغا عام دی اوہ خطاب دلوح دیم دکر کی جد ملاز لکا حسنی بسری رحمت اللہ علیہ لینے من خود روح نا ملاز کرانا اوہ یسئلونک عن روح اطلاف دلوح تنظر الملازت و روح سوری نحل کردی من امرنا چل چارا دا اگر جو منگ ذکر کرانی کریم وسیط و قسم کی مانی اولی و نے و سانوی دے سبات قول عذاب عند و هو الارجح بحا روح نہ مرات نہ چھپانے سے حیات البن عند بدن بالبدن ممات البدن خروج ذکب و تورات کی ذکر او روح مراتی حیات البدن عند قیام کے حقیقت ربی دا سدے دادا مور چیسا سر اللہ تالابے حق تہ اب ذر الجنا بما او جی تم نے لے ملا قليلا جو مالیں منکری نے پشت تاس دادو دارنا جکم قدارے دین دا اج مگر دکدر کرش ہوئے او درو علم او دل حقیقت اللہ قوت دی اللہ تا یاد کر شیطان ظاہر نہ پہاگ کر رہبانی لا قیا مگر سال کی پذیبانی ہے انسان ذو حافظ روح لداره چدی حیات بدن میں پیندا عند القيام بالبدن بما بدن عند الخروج من البدن ریات نہ معلوم معلوم کلفات کی تعریف دی دی دی دی دی دی سے تعریفات تاریف صفاقی تاریخات کے میں مختلف اقوال دار کی چدائے عبارت دھاگا سے خارجہ داخلہ لتیبل رہس دا بخار, دے چا حامل دا قوت بخار البدن فل بدن القلب فلکل حامل دقت اول او اور درم چونکہ دم نہ بی کی حیات بھی چائےا پھر دماغ کا مب داد حیات تا. حیات تو پی تا نا. Hmm. کرکی دا مجرد تعلق اور راج قبول پلیغ عہد و جماعت دے جسم الطیف سار بدن کا سیاد الماع فلور بھی حیات خرج اضافہ دے جسم دے طول بدن کے خور دے کبشان دو قربانی گلاف پانگے و ماتر بدن جسمن دس ہر مزا را علماء وہ جو ذکر گیا جسمندی میروی برغل وا تر کم واشا تے نشا ن نہم دے سباسی انسان منوا دیا تھا قوت <سؤال> پرانی کم روح کی, کی نفس لطیف يجب أن يحامل أو قابل إلى قوة الحسن إلى قوة الحركة أو إلى قوة الحياة وهو دي. روحاً دينا عبارت عندما دي. أشياء واحد دي روحاً دينا عبارت يجب أن أخرى سرطة مجموعة يجب أن يكون روح أو نصب هما متغائران متغائرات روح ذكر في جناس جسم لطيف قال ان قبل بدل كسريات ماث الورق او نقت تو يعني كي والاور الذي يشير كل هذه اليه بهذا النفس انا لا هو الامر الذي يشير كل هذه اليه بهذا القول جانا لا تموجي سمجيتان ترى هذه ذاكنا ذاكنا نفقت تو هو الذي في <تصفيق> يريد قلنا هذا النفسانا اور قران الرسول صلى الله عليه وسلم کے فمابے نے کہ مغض نفس مغايرت داري بالي الرسول كنت مخذيذ يقنا طخنا فيها من روحنا فاذا سويتو قربط فيهم من لا قدرہ کہ چدا يولا لفظي هما نقشان متحد المعنى فيه نوضد أحد المتراضفين في مقام المرافضة فيه خربان السعيمي وضعنا سيك ونفق لا فيها من أنفسنا ونفقت فيه من روحي من نفسي فإذا سواه ونفق فيه من روحي من نفسه نشوه دارك تعلو مال في نفسي ولا أعلو مال نفسي نفسك إذن صلى الله عليه وسلم في جهازي. فی حال کیراد مراد مقام داخل کی مانا فرح گی سیکھے گی لس وسد میرے سے زیدن کا اصد ورشی زیدن کا لیسم ورشی وزن احد المترادی فیرک مقام دا خیر ہلتا ہی سی کی کہ مانو مدار شیدان ما متغائرانی دادوارا متغائر دی دو تحقیق زید باپ قدی من دینواراتو خمسا ہوگی باب من ترک بعض الاختیار مخافت ایقصر فاهم بعض الناس فیقعو فی اشد منم اتسر ویستن باپ او یو کنا کمپندوسم حدیث دیگر اثر و سنباب دیگر کئی اوایم حدیث دیکم ذلت المقاصد تفاضل الاطاب داروات و عنوان معروف بان التناسب ما بعد الغرض بان التناسب ما بعد الغرض العنوان الثاني فی بان مخارج الحديث من مقامات الاخر اللہ اذا دے تا تر شوید فری کیا پال دو نما بیت اللہ بیت, بیت اللہ تد الشویدا چھا چاہیے اشتراب کا پالوان تحقیق دا دا کی. ما غلص او سبانسباد ذکر مخافت جواب ترک لحکمت مختصیتی لیکن ترک بعض عمل امر کر بادن مختار لہک متن مختصیتی ترک الجواب تر کل جواب لے سوال روح روح امن ردی لہق ارتح صابق باب کے ترک الجواب لے سوال لہک متن مختصیتی باپ کے ترک المختار تركوا فير المختار ، تركوا المختار لحكمة مقتصية ، كم قصور البحر هذا هو بيان التناسط ، بيان الغرض الغرض دفت طوح من عشرية حديثي مشهورا حديثي راضيه من سئل علمان وقتماها ارجم بالرجع من النار او كما قال چار پوس د پٹک راوے مختار داون دےمان کی بداخیری منا تک مان کی داخلے کتمان کے حو داخلی کی, کی چاہوں چا عمل چاہے فرض بھی واجب بھی او سر دینا فتا کم اوسر دن مسٹ کی مستحابات گردی دہاگے بیاں اولا اولاد اگر دے بیان اولاد خل کلچ دہاگا سبب فتنی گردی شر گردی زرد منفاط پر نسبت بن جاتی ترکل فیل اور ترکل بار دا اولادا ساد بی رحمان دا غرا افضل لیکن سبب فتح خلب ترب ناد بر اسلام سین خبردانحمی داس با الدا دا سے نبی نے خبر مستحب رواب پہ مسر کی دواغ دا دختلاب پہ رحا حاصلی غلط حسن عوام عجیب تھا حسنت خدا حکبت خلب کے خلاف پیدا کر دے کر جانب کا محبت سے محبت محبت مستحب کی خبل داری سر الناس دو جی دینا دو دا واقب سے احتجاف برائے الفاظ نور سے مختار اخبار اخبار چاچ خود سے بیا مسری بیاں اگر بیان بیان، او بیان خود مخاخرا بیا نہیں خر فام کا میری خدا مسری اشدہ ہمنا وجود واپس پڑے سب چیز کے مختارنا صحابلے بلکہ شرد فارا اگر تر کل مختار اولا او مستحد دے نہ سروی کی یوں ذر یوں کم اتیا سلور مقامات بنور دکھ کر گئی دار بانا سب بنا اللہ میں سوتی تھی کہ قریشی بناذ بیت اللہ عشر مراتب ذکر شد عشر مراتب یوم بنا المارئکہ دین بنا و عالم دین بنا و باج اولاد عالم ثلورم بنا ابراہیم علیہ السلام تنضم بنا الاعمال صلیم اتم بناش بنا دیر بلام ہو یارو نہ ردہ میری قطب حوالہ بار ذکر بناگاری بیند عبد اللہ بناد حجا جن ذکر کری جیم خبر سیرت حدبی کی حافظ ذکر کری چنا مشہورہ بینت اللہ سلاست بنا گانے ابراہیم علیہ السلام سے فراہم کران کریں گے بناد ابراہیم بنا سلاۃسلام وے بینشر کا حادث کرائے فما بین دینا دی ابراہیم دی علیہ السلام اما بین دینا دی درش کی دس ذرا سوا پنزا وارت بنا دبراہیم رسم دن تو پنزا ویا کار اور بیند آبد الحبیر بات بہت بنا پات بنا دلائے کو بنا د آدم بنا تو بادم ہری صحت پاترش بنا تو ہمارے کوں اور تو جرحم اور ترمیم پہ ہے سی تو ترمیم لو کلیا بازی ترمیم حجاج رضی اللہ عنہ ذکر حجاج و ذکر اشغی شان ابی بکر حجاج ماری و قرش کو تو زمانے دیتا جوڑا تھا تو قرش لکسن آبادی ہوا سفاہت اور زمانے چندرواجا یو شہر قطا اور حاتم بہار جو ادوی میں نادا ہوا حجاج میں تباہت کرنے والے جوڑا تھا عبداللہ بن بلاغی نہ اوران رکھا اللہ اتنا بھی فدیت رکھے کی دری دی. بنا چی مزکور فرقرآم تھا وہ حدیث سے ذکر رہی اور شریف کو گھٹے لیکن جی سکھا رہی پنجو سکھا شکارو دمکشے اور میں چند ہوا حالانچان جوڑوں گا مار پانی کپار اور حلالہ چاندو کہ نو سد شے بگنی نہیں کوئی حرام معلوم نہیں ہو تو جہارہ چاندو اپنا تول پہ لے چا سا جے نہیں ہے لہتین لگا رسروات کے وجہ راشی انہوں نے تو بوسلہ اول استری لیا 10 ساپم استری حلال چاندے کرے وہ بات اندر سید رہن دیتے نہیں ویس لا ان نبی کے ہم دے تا مال نہ کرے خدا داو تفصیل تعلق حانب خبر خاص خبریں جنب ظہانت و فتارت دا اثر میز دہے اثر کو استاد بانی نجمج ظہانت دیر مساری وچ حلم ای دے تا کوری بنتا نوٹ کردا تے انجی کری حتی کہ عبداللہ بن زبیر ای کرے دے اتے ناں تے فوز دے تا ت مین پٹ تا کرے خبری اما حدثت قبل کعبہ نو سبعن تارک کرے 12 چلولا ان کے حادثہ معلوم اختمال اختماع کے دام داخل دے دا پورا حادث ہو باقی دی دی اب تو یہ نیروں اور بدچلتے ذا اول حدیث کن ابن عبداللہ بن زبیر اخر حدیث ذکر کرو تام بے پدہ مانہ ذا حدیث مام اور ادریے والے تام درے ماتم یاد کو دل یاد تائی دو بار وا تو پھوسو کو تا ہم یہ نیروں اول حدیث ذکر کرو کہ اول حدیث اولن کا تالی عبداللہ بن مرسم نے سن کر اول نے جن اخر نے تالی کر کر دی تے کرتا ہے حدیث مام اور ادریے بے کفرے کنویں قوم ستا کاری بناۃ کو فردا چنے اسلام راون دیو پدمانی کو فر تنز دی دلا ازلام عمر کنے دی ذکری در کاصل کا با مولانا کرے موجود ہے اب تکابی سو در ما کا جی دی طرف جا رہا با نباب یترل شلاص سدی میلے ابراہیم کی داتیو یہ دروازہ چاہیے کہ خلنے جو با یعنی خرون مل اورل دروازہ چاہیے جی نماز ما داخل کرے فبارحو ابن, ابن الزبير اعتقد مناجه النبي الرسول الله عليه واله برنامج ابن الزبير وكلا ولي جنا بيلا ثنمكاي او ابو مراد عبد الرحمني دروازے مکم آگے دا باہر چہرہ چالو دروازے دروازے خارج خط مقام شہید دے. بزادت بزادت دے. کا, کا فتح کر سراطین نبا خبر کہ تول تراشی پڑھی کہ لیکن اصل علمت کہ نہ غت پڑھی وہ باقی نے اس دی وجہ رضا ابن زبیر من خص بالعلم قوم من دون قوم قرات الله بهم تا یوم قد نو سم باب ذکر کئی صدا یا یا صدا یا حدیث اوردیا یا حدیث حدیث المقاصد دفار اعلق احموانات احوان عماد احوال اول تناسب اور دفع تکرار ترجمتین ظاہر کے تکرار بینت ترجمتین مالنی جی دفع تکرار بینت ترجمتین اس پر تحقیق داضی رزن ہوگی تقدیم ذکر امور تحقیق تحقیق دادی سے اول مسنت و حسن تحقیق ذرب بیگ و تحقیق دا ما تکرارا لگا ٹھنوا تو تناسب ظاہر سے ترکول بیان لے فصور خیر کی مرادی نے پہم تر کل بیان تر کل بیان لے گو سوری پہ گانو کی طرف شیراب لگو سوریل تناسب ظاہر غلط نقاب ترجمین شگم حادث ممبت کے ذکر کر جرازیف بارہ تو جلد خطمان کے یوم عالم یوم تالم التعلم، تعلیم کے مثالبا نے خاص کی صرف حاغت آگا مثلا کی عام ہونی کی لاکر فلکتمان دامداخلی کے فلکتمان کی قابل لہذا جائے مالم اعتراض صحیح رہے چلے تفصیص ہوگا جائزہ مسلح خاص حل تاری بانی پھی گیو نخاسا بل علم کرا تھا مالم چاس کی کو علم بہانی پیدا یا بالتم سرور کی بیاں کی عور دے بال تمن کی جو عام سریسرا داپ اتمال کی ترق بینرا ظاہر کی مدمی کی اتحاد بینتمتیں شہر کو سور الفاہم دے معال اور مقصد یہ دے اگر اختلاف پر فازگی سے جلد کہ عجب صرفہ مباضر نہ سونے دے حضرت صرف طویل فل لفظ المعال و مقصد کو اتحاد او تکرار اور تغیر مقصود اگر اتحادی تکرار تو تریر پر لفظ و ترمت لیکن چار دار ترکو بادمک تجمے اگر قد کے لفظ صرف جتنے بھی مقصد مقصد ترک الفال لپ الف یہ ترک الفال فہم کرفال فہم دکھ کے بیند بیت نبی کا خرکت مردت کے باب ملاقات الفانا لپسا مدی کے ترک البیاں صحابہ باب کے ترک عام قطر کل افان جی کے ترک القوانی سوری فا مودے کے ترک الفال ہے سابق باب نفس سے طرف یہ قصور الفام کو قتل کو الاقوانی کو ترق الاقابی اضیہ بار مت ترق الاقوان لقصر الوندات ترجمہ خاص اور متن سے عام خاص عام میں کی فرق ہے العمل قتل نظر سے تعلم جو نظر تعلم اضیہ بار کہ ترق شی بن نظر ال ترکل آمن سام درکم کب آپ کی ترک آمن کی ترکی کو سوریل پہنو رب آپ مرکارہ دھوپی خبر کہا فرق پہن شریف اور شریف تک مار چھواری ملک وزیر نماز نے وزیر نواز یا وزیبال غلام مقصد صاحب تو کی بیان بین الفتل مقصد یہ غرط مطلب جائے گا باتین تکاو باریت تیمکاو یہ فیگی نکو مطلب باری اور دکی بانل فرق ہے وزیر و شریف شریف تکاو تکاو توجہ سنا چاو شریف ہم دوالے تکاو توجہ دینا چاو مقصد ایرم نعمالوی نوصل ایرم باریت نا وزیر تیمکاو چاگر نا توجہ کے انیے مقصد دے حصول ایرم سا عمالوی ناکو روشو بینات ترجمتین انوالی اللہ تالان سنما رکون خلق تبرام کو مرے چائے پکی کی حدی حد سننہ زمین ما یان کون حال پتہ بیان کوئی لا چاہی چاہی چا خبر ہو چا کو چاہیں بھی پھگے نذرہ دا سے خبر چاہیں پھاں تندرسی ولی کدا سے خبر ہو تو کہ چاہیں پھاں تندرسی سا جو ہے بول ہے و رسولہ ولی ساتھ فکلائے کہ چاہیں خبر کوئی چاہیں میں شدا اللہ دے پیغمبر دال دا نے کر کے تا خبر خبر ہے اللہ دو حادیسٹا تو فارم تھا بارہ تاریخ میں پیگی نا نہ تنظیب دیجیے خبر پہا لنجیب دل نہ تنظیم ہے احمد لحمد حادیث سفاہی کی معلوم کی خروج جانت آل سلاطین اور سبب فتنی گردی نہ ادنا غریف او ماراشنا دہلی مارا مارا سندھ دا. یا مسرت متراہ مثال موجودہ جنہیں دے سربائی مضارد. اور سربائی مسلم تعریف بالمثال جگہ کرے کہ جسے مثال کرج ہو رہے تاریف بل نسال کے چینی تا... تحقیقات شروع کی یا متا میں کلام شروع کی بات بل آگے خبر دا متاثر ہم بامانا مسلم صبح نہ مسجل مسر نہ ہو حوالہ بار کے ماں ما انت حد حدیثا لا تبرو ہو خبر سیگی رستا فکر آج تغذیب کرشید اللہ تو فی عمر دا انجام دی تراجید چھانا بدا تغذیب کرد اللہ تو فی عمر دا اللہ لکہ اننا سعادا ہونلے ما جہلو انکار بہو گی سند ہاں آدد خدا رہی ذکر و سند بہت داخینا مطل ہندکی سند ذکر کا یو خود فاردہ فرق بین الموقوف المرفو دیم لد تفرننا کذا کا ذا متعارف الا شراवत ذکر صرف باب داغے دے متن وری دام پگسٹے دام از دکا نواز ذکر دا متن بے ثران دیتہ مقصد دا غریم ذ فاد اتصال دا متن دا ترجمہ و تل باب سرا کذا ترجمہ متن نے ادامتن متصل شے ترجمہ اسرا واضح دا موضح دا فاداری چے کتن بے فسلہ شے ت سامع رضی دا فاد اتصال دا ہمتن او دا سال داں نے ہو دا ترجمہ تر باب صدا فاد معروفو نے اول حدیث خصوصاً تقرار لفظ او او اگر مقام رہے سلام وہ شاہ ر حاصلاری نبیردی جب رسول <سؤال> اللہ <سؤال> وسادار ان قال عاماد لبد يا رسول الله وصادق دريد القارئ عاماد قال لبد يا رسول الله وصادق صلا صلا صلا دريد الفا قال نا نبی ر السلام ادا قال دا نماز ان قال رسول الله هذه الكلمه صلا صم السلام دا دريد الصوت يا आवाज تکرار ہکمت تکار او پسیح ناغا مخاطب مخاطب تو مخاتب دا تسنیہ دا دا, دا. دا, دا, دا, دا. دا. دا, دا دا تسنیہ نے تکرار دا تسنیہ او تسنیہ نے تکرار فرمایان مسئلہ کر رہے ہیں کہ پہلے نے فرمایا نے بیا بیا دارن کے سبب ہوئی اول بیت کہ فنا ک مین کے جلا تو اس نے حضرت انداز غلط اس نے نے تکرار دا او کنا دا آواز تنین را دا وجوہات خدا پر راج ہے تو خدا نے تسنیہ دا چپا نک من ذکرہ حبیبی من تپ تپ تپ ودرگا ودرگا طلب شاہے منزل دا حبیب وچو جاں سنن ما واطا تھیل تے کال دا چپا نک و منزری تپ تپ تپ ودرگا ودرگا طلب شاہے جو من ذکرہ یا دادا دو سلا دادا معمول اضافت پہ اور ادب کی بہترین کتاب پناہ وا دلہ له له وعد الله. لَبْدِ كِ پَاثَن كِ اولب بولا کا انبابے نو بولب بولا کا انبابے نو دَہَوَ مَامُود تُربُ رَکا وَ غَضَ لبا مارا سلب ایک تقریباً جا بتن دانی مقصد دا مانا راتی جی میرے اجابت کم ساد امر بیا بیا ساد حکم خلافہ جنکم دائم قائم ساپہ عبادت مانی اجابت کم ساد امر بیا بیا بیا مانا راتی لبے لبے قائم او دائم ساپہ ساد مانی او جواب کم تن سن قابلون کے اند حکم ساپ قابلون کے اند حکم ساپ بیا بیا ذہن چیزا محفوظ داری تب بدار کا داری تبار کا دارے کا دار کا ریکا جماخور ساد مکام داری تلب دارے کا تو جہ دارے کاما دا سا لب ایک عزت لب ایک متوجیل تو آتا بیا بیا او حاصلدار بیا بیا یادا محفوظ المحبۃ الو محبت دا محبت سراجی امرات البۃ ال محبت الوت مہارا دب میرا تم ساد تا ساد بیاہ سا بیا, بیا لب میرے بیا دود نبیب الباب البیب اللبابلانا دا اولبار سراجی مانا دا اخلاق سراجی مانا دادا خارص قوم فلتا فار بیا بیا صرف اور صرف تکرا لا وہ فقط سعدین چی د کم کو اعلم من احد يشهد الله اله الا الله ان محمد الرسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار اسی توતમ تکرار کیسے قدمے توحید باندې شادو اقرار کیسے قدمے توحید باندې شلا الاه الا الله رسول الله سبتن بعد مدر ون اقرار کیسے دلی بلی صراف پر رسالت باندې ان محمد الرسول الله محمد رسول الله رضي الله سیت شردا سیدی پاشہ چیریت کا شاہد ترسر کا شہادت من مین کل تارک دے یو شی گارت سیت سیتار کم دے مین چپتر شہادت سہی ہوں داشت دے شا دے داس دے دا, دے دا سن چپ ہوئی شہد اللہ جب آپ پخلے اور, با اور شہادت دریاؤ چھ مین کل پیچ کاشداری سیشا دے دودا جی دا دے داس نچ بخل کرنا شہدتن کا جم کل تحطیب دے گا شہادت شہادت شہادت شہادت شہادت شیرے چالث فیمن لسان دے او سدک فیمن قلب دے دی وجنا من قلبی تعلق دا صدق دے صدق سے سید تعلق شادۃ سے سید نے او تے کم تعلق ذریعے منناو کنے تے قلبی سے داوی لگے تے قابل جلا شادۃ سے سیدے داوی مصل دا م تعلق کلی ستام ہو لے م تعلق شادوں ہو لے شہادت فیمن لسان لا فیمن قلب من قلبی تو برکات اللہ صدق فعل القلب نے ایک ادا کی توجہ کیلئے کہ جدا مطالق پا پو حد پور گئے یشہد اللہ الہ الا اللہ شہادتا ناشئتم من قلبی ہی دعا سے شہادت چگہ شہادت دزرد کمی نوی تو بیدار جی کہتا ہے کہ سلطان لگو کی گئے سلطان لگو کی جدا مانا شہدتا سلطان مانا دہا لگو کی گئے ناغر حاصل داری جدا من قلبی ہی مجرم مطالق دا سلطان پور دی متات ن چار چلا محمد الرسول سی شہادت شادتر شہدت میل یا دو این دے سیاد صحیحة دے سبی قاذبت دروجن لدے دع سنچ پہ خوربان اقرار کے پلد کیا تکیشاننہ قاذبت کام کل مناجبتین زہنین فرسبب رجاءت ہے اندل مناجبتین فی درک الاسفر من النار اگر کدا اقرار کہوں کہ دا پہ خلوشی دل سنی یہ سنے دا کرمہ پہ جی اعتقاد سرہ پہ جی خلوشنی پہ دے اعتقاد سجدہ سیگن اللہ حرمہ اللہ علی النار قائل لدی کریمی پہ اخلاص دزر سرہ حسن جب قائل لدی کریمی پہ اخلاص دزر سرہ پہتے قائل دزر سرہ اللہ بنکے اتنے ہند بنکے در اللہ پہ جہنم بانی اشکال جدی حدیث نظر دا, دا معلوم شاہ چی چان بہا دے شادت پہ اخلاص رہ سبب دا فارت تحریم دا جہنم لے دا وہ حدیث رہے اور کا گلے کری آو سے سے سبب دو دخول لجانن دے یو جہان وہ دعوے سبب وہ خون نہ جہان ہو شور حدیث کے بعد کہ عواصاع کے سبب دماغ سے ایت باین ہوتی جانم کا بھی بے رگاتی سبب نکلی میں بلکہ داد دلیل بے مرجئ ہو مرجئ ہوئی اذن چلا اس سیات لازو بیماری ایمان سے اپ مجذل نہیں نہیں دعویے مطلب ثبوت رہے کہ چار داد کے دا خلاف سورہ حرم اللہ نے جو والے جانم حرام تمہارا مجذل و دارش مزید دی و مزید دا گی کہ جہنم کی قسم ماسٹر صاحب جی قبل الموجد سریصائب علیہ اللہ وشنگ چہر رمضانے جی تاجپدی کلی میمان پہ اخلاص طلارتو کلو صدق من قلبی متعللہ ہے ان ذکر میں سر تحریمی مرہی طریق تعدید دے تریم چاچا کری بہت اخلاص لا ہر رم اللہ <سؤال> اللہ جہنم آرام کی مقصد نہ جانم کی جانب کی شباب کر دیں تحریم مطلق اگر مالا ترین جی جی خصوصیت خاصیت دار لو لم موجود جنت کا داخلی جنت نالا تریتا بل حدیث ہم مثالیں رہا ہوں ترمذی ابو داؤد کی کتاب فسط ماخیم مازل پر مازر تنور کا تن پر وہ ہر علیہ نار اللہ تو جیسے تنور کا تن پر کہ ہوں گناہ ہم کہیں وہ حال غران بھی پڑے سمجھا نہ تذلیل سمایا کتاب تنور کا تن پر علیہ نار اللہ اللہ بولے وہ جو ان بن خدای مس اللہ علم یمن جانم دی جی کر جسم دی جسم دی جسم ظاہری داوی دو قسم کی تعبلیں گی خواصو مفرد ذکر خاصدہ خواص دا, خاصد دا, خاصد دا, دا, دا, دا, دا مفرد ذکر دا سنا مسیندا زنجیل منسک دے شام حد دا مسحل دے خاصیت ندا حافظہ فتی سبب کو تو دل جلدی جوال سے کمونی حادثے سے ندا نا مقصر جو پار دنیا میں ساری کی گئی ندا سرداب تھا جوال تھا ماجوں نے فلسفہ اجری ندا نشان گرمی ملجیں وقت ماجوں نے فلسفہ صدا جب میرا کبا خود داڑیاں آچا نکل طبیب روحانی شارے دی کلمی خاصیت دا دی دی عمل خاصیت عمل علیہ النار دار دارے لار بے دی دا دی بے بے کی کی مرکبات کی کی کے بنا اثر ہم سر سردی کر گئی مہمان نا دمر کبنتے جاوا پاک حضرت والی میگی چکری ساق کی تاو کی چہ ہمارے صالحہ بھی رہیے او قمار سیہ رہیے انظام ددی عمل کیوسیشن بی اثر چلے کنا نا ال اثر د انظام دمار یو بر سر اثر بی اثر لگا سوچ اثر د ابھی عمرقبو میں تھے نا پاک حضرت والی حاصل دار چری خاصت دار ددی کرمی رہیے دے. دے خاصت د دیکنی میو خود دے کرمی خاصت تو کے نور الناس الناس الناس خبر جو فشارش قدیب آنے چیزا کریں اپا اخلاق سا سبب دفعالا زبچان دو جہانم او تحریم دو, دو جہانم دے دو اولی بشارت دے بشارب شخلق قال ازا یتکیلون دا خبر چلتک لور کے ندیب اعتماد کی قدیب آنے آمن برسر نفریدی ازا یتکیلون دا اخبتی اعتماد کی قدیب آنے و اخبر ہاں آج اند موتیت اصمان ترجم تربا عمدانے من خصا بالعلمی قومن دون قومن دا خبرہ جدا کلمہ سبب دو تخلیس سے جانندے دا صرف میاد نہ ہو تنبیہ تا مقام ہے ونو ایلا علاوہ مطلب علاوہ عمومی پر عمر نے عام میں لے وہ جدا جدا سے مرخاصہ بلالم قوم ان دون قوم قرات اللہ بھمو مطلب وہ پیش ہوا سبب تر کلام معلوم نہیں ازیت تگی ترجمہ مطلب اپ دی کہ نبی علیہ السلام حاضر ہو خاص پڑھی ایام ام بتا همه منا آم وکلا ای زیت دو کی تا خبر ورکه می بدی اجتماع کی و تن گناہ بدی کلی مبانیت کی دہالا اجتماع کی بدی بھائی دا سبب در ترک عمل مگر جواب یہاں باغ عند موتی تا سما خبر اور کفدی کی مہبانی باغ نو پو وقت مر کے لفارد تو سماں دا پار دان دا, و و و دا خبر گنہانا دا تبحر با یو خسر دار چن پار دا, دا, دا, دا ازار نمندزی تا سبمد پاک دام بکر ود گنانا نے نے ازالت الاسم عن نفسہ دو چا رہا اس وجہ سے کہ اس نے کی استعمال نے کے نبی علیہ السلام نے کو لقد رسول صلی اللہ تعالی کا خبر میں بتایا تو چمن نبی خبر نبی والا خبر کے خلاف صدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نہ علی تعلیم سردا عدمی نزول دا آتن کتناں کلو جنازول کتناں نو راغلے کلے چن دور کتناں راغلے زندہ بہو کمے مرسو فل مملکاں چوا کال وار نو پدی بندراکی ابو ہرن اوہ نے نبی علیہ السلام پڑھی نے ورتیں اورتے ہے طول مختدر دیو لا لا نو پشربل جننا فمارو مذاق کی دا قوم مرسو کر دے لے تے بہ ہرن ہو گا نا ادھرئے گا دا عموم چی کم ملوانا دا عقصہ دا عموم ان دا من چی وانا دا عموم لوا من نلوا اگر اعلان قول عبرو بین ناس خلق و خبر تا خبر نورکو پہ سب شروعن قال ہے زید تا کیجو اگر خبر دے ان دا خاص خلق تا دا. حاصل داری من دا عموم لوا اگر خبر چی معادنوں اگر دا خاص خلق تا ہے ان دا, دا خاطرہ اوقاط مقی الما نے خبروں کا ہی خبر خبر خبر ارشادی و مستحتی جی ران لیکن سیع و نمارمی عزت تکینو نہ خلق مصری قدیمہ جماعتی کا عمل بفریدی عزت تکینو رضا اللہ ہی ارشاد ی مساعدہ و نو مر کو پورا کدے با نے عمل کو نشام پہ ہے اور عند الموت خبر ور کدے پال لو ذات ساتھ لو گناہ کے اتمام جو جنت کے اتمام کرال کرال شب تو بالکل یہ خلق دا خبرانوڑی یہ نہی طریق نو ارشاد و مساحس ارشاد و مساحس اردو جناب وہاں پر جاؤ کلی شاد مستاب سے ناغم مستحاض دا غانہ اخر کی تو ان نبی صلی اللہ ما دا خبر امام ابن صحابیم صحابی ذکر حدیث متصل ہے ابحام صاحبی لگا ابحام صاحبی لگو فی الحدیث ذکر اللہ ذکر شوئی ماتا انہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قادم آس یعنی ایبیل السلام عادم آسان ملک اللہ لاشرکو بیش شعصو چمیل آشد اللہ صاحب نحسن اخیرد اللہ صاحب اللہ سجسن لدخل الجنہ اللہ بی جنت طبی قال اللہ بشرو بیهن ناس قال اول ان بیو کفر ارا شر بھا سبر نکم واپت مرموکی